صلى الله وسلم على سيد المرسلين وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الصدق والصفا والوفا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم للضال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تصريبا السلام, السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آبك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام, السلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آبك وأصحابك يا سيدي يا مدين قلوب المطمين خالق کائنات فقیر دل دماغ نمان نگاہ خطا تو معفول فرماوے نفس سو شیتان فتنیا تم بچاوے شناب سامنے وعدے کے مطابق شریعت متحرا تیسرے امام سیدنا امام شاہ فوئی رحمت اللہ تعالی فکر کرنا اللہ دبارک و تعالی بندہ ناچیر شرتا نگرانی سیدنا امام شافر رحمت اللہ علیہ شریف محمد اور نام ادریس خاندان شری خاندان شافر رحمت اللہ خاندان خزور داخ سنے وڈے دے پڑتا ابدے مناف اب دناف وچ جا کے امام شافی رسول آپ مکے جس سال امام آزم ابو اگوانی فراہمت اللہ انتقال ہویا ہوا اس سال آپ کی پیدائش ہوئی ڈیڑھ سو اجرین امام آلم ابو فر احمت اللہ دا انتقال ہوا اور ڈیڑھ سو جی امام شافر احمد اللہ علیہ پیدائش ہوئی پچھلے دو دے بارے نبی پاک سرکار مبارکہ دے اشارے بیان کیتے سان امام شافر احمد اللہ بھی وہ کچھ نصیب نے جنا دے بارے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے اشارہ فرمایا سرکار نے فرمایا کریشن فرمایا دی عزت کرو دی تعظیم کرو کیونکہ دا عالم پوری روح زمین نو علم پر دے قرشیا دی عزت کرو قرشیا دا عالم روح زمین نو لا الْأَرْضَ علما روے زمین علم کے چاہنے امام ابن ابدل بردی وال انتخاب کتاب پہ آپ اس زمانے دے محدثین اور علامات کے حوالے لکھتے ہیں سمجھ دے سا اس دے اندر نبی پاک نے امام شافی والی اشارہ فرمایا کیونکہ قراشیا یہ ہوئے جنہ کا علم پوری روئے زمین اج پھیل گیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ دے نے میں خواب ویکیا اسلے یمن کہ میں کابے شریف دے کےفی جگہ تے بیٹھا وا تو میں لوکی آدھے علی مولا علی سرکار آ رہے نے میں اٹھیا وا آپ اگے سلام کیتا کیا آپ دے نال دست پنجا لیا مسافا لیا کردن ہاتھ مبارک لے کے مانکا کیا جفی پائی آپ نے اپنی انگوٹھی میری انگلی اچھی تعبیر پوچھی گئی ایک محبر نکھا ادریس اے محمد بن ادریس شافی ابو عبداللہ تینو جیڑا علی پاک دی زیارت ہوئی ہے نا اے تے اللہ تینوں جہنم تو نجات دیتی جہا تو ہاتھ ملایا قیامت والے دن حساب تو اللہ نے نجات دیتی جہا انہیں انگوٹھی تیری انگلی چ پائیے اس کی تابی رہے جتھے علی کا نام جائے گا اتے تیرا نا بجے جن مولا علی دی شہرت ہے تینوں اللہ شہرت عطا فرمائے اے امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے اس خواب مبارک کے مطابق سبحان اللہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ نے اینی عزت و شان بخشی کیا بہتے محدثین سین نے امام شافی منع آ رہے ہیں امام ابو داؤد ہو گئے امام ابن ماجہ ہو گئے امام نسائی ہو گئے امام ترمزی ہو گئے امام بخاری ہو گئے امام مسلم ہو گئے یہ جنے بھی نے سارے مقلد نے اور امام شافی احمد اللہ علیہ دی تکلیف کرتے اور اتوں بھی پتا چلیا کہ امام مننا جن جائز ہوں تو پھر یہ جڑے حدیث لکھن والے ہیں سارے نجائز کر گئے ہیں مڑ تو یہاں دیا کتابوں کے اتماد کوئی نہ رہا جہیا حدیث دیاں کتاباں سانو نبی پاک سرکار دیاں حدیث پہ پہنچا نے کہ امام شافی احمد اللہ علیہ دے منن والے نے کئی بچ امام آزم ابو حنیفا من والے ہیں جیسے حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ تحاوی شریف کتاب حدیث دی وہ ہاں جی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف اور اعزاز بخشیا کہ آپ شریعت متاحرا کی خدمت واسطے چون لیا تھا کہ آپ شریعت متاحرا کے تیجے امام نے و فضل دے ایسے جبال اور پہاڑ سن آپ کہ چھوٹی امر چ سارے امامہ نالوں چھوٹی امر چ فتوا لکھن دا کم فتوہ دین دا کم شریعت متاہرہ دی رہنمائی دا کام امام شافی ہتا کہ پندرہ سال دی عمر شریف چمام امام فی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلا فتوہ دیتا فتوا درہ سال دی عمر اس زمانے دے اندر امام شاہ فی رحمت اللہ لہلا فتوا درہرہ سال دے دج کل موترن دا پتا نہیں ہوتا 15 سال دے نو تے, پیرا نو تے عوام نو موترن دا بھی نہیں ہوتا اونٹ لما قادو ہو جائے پھر اس دور دا کی مقابلہ کر سکنے ہیں کہ قربان جاوان سیدنا امام شافر احمد اللہ علیہ پندرہ سال کی عمر شریف دے اندر فتوا شریعت متارا دینا شروع کر اللہ امام محمد بن امبل رحمت اللہ لپ شرد سن امام شافی رحمت اللہ حضرت اللہ تعالیٰ بڑے محدث گزرے امام بخاری استادوں استادوں کے استاد انہیں ویخیا امام احمد بن امبل رحمت اللہ لمام شافی دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے جا رہے ہیں امام شافی بیٹھے امام احمد دے گھوڑے دی رکاب پھڑی نے. یا یا بین مہین نے حضرت امام احمد در شایا پیو اپنے ویخی کی پیا کرتا ہے کڈا آلے میں کھے کہ بندے دے, دے جناب چکی پھر جتیا دے جناب واگا فڑی ہے امام صالح فرما نے میں اپنے باپ امام احمد نسیا بھی تھوڑے بارے جہیا بن مہین فرماؤں جی کیوں شافی دی لگام پڑتے جے ہاں جی انہاں فرمایا ان کے کہہ دے جی فکی ہی بننا بھی آن کے اس بندے دی لگام او امام شاہ فی احمد اللہ علیہ امام احمد بن رحم ات اللہ علیہ سرکار انہوں کے شگرد سن ایک دن آپ نے دیتا دتا دو دوسے امام شاہ فر اللہ علیہ نے کڑتا امام احمد دھو کے فارغ ہوئے تو محل جیڑی سی نہ گوارا نہ استاد دے کڑتے دی محل چک کے پی لے یہ سبق درا حقیقت ملیا بارگاہ رسالت پیج. جب کملی والے سرکار نے خون مبارک پشنے تو خون مبارک نکلیا تے اپنے صحابی نو دتا جائے نو دفن نہ آئے کسے کا انہاں سوچا جتھے ہی دفن کرا پیر تھی جانا کسے نہ کسے کا لہذا کیوں نہ ہو پی لینا اپنے اندر سٹ لینا کسے کا پیر تے نہیں آئے گا سرکار نے فرمایا تینو جانم دی اگ نہیں دا پاکاب پی مبارک پیتی صحابہ تو جیس طرح کرابہ ادب کرتے سن وہ ادب نسیب ہوا یہ امام احمد بن ابل نے امام شافی دے کڑتے دی محل مبارک پیتی اللہ تبارک و تعالی نے نو بارہ لاک ادیسوں دا آفس بنا دن کہنا سوکھا ہے اب پوری بخاری شریف بارہ ہزار ادیس پوری بخاری دو جلدیں جی اڈیا جلد وہ بھی تکرار وہ بھی تکرار ددیس بار بار آئی نے بخاری کلی آج یاد نہیں ہوتی کسی آلم کو تو قربان جاوا بندے دی سہ یاد کر امام جلال سیوتی بڑے امام محدث گزرے آپ صرف دو دی سہ یاد سن پر ماندان جنیاں کتابوں میں حدیث لکھیا گئی نے نا اوہ تو میں یاد کر نے جے کوئی ہول میں وہ بھی یاد کر لینا دو لاکھ صرف اور بارہ لاکھ امام بخاری نے تین لاک کا آتا ہے تو چھ لاک کا بھی آتا ہے چار لاکھ دا بھی ہوں دا ہے بے زبانی یاد سن امام جلال الدین سجوتی دے دور دے اندر درد حدیث کتابوں حدیث صرف دو لاکھ رہ گئی سن پچھلیاں کدھر گئی معلوم ہویا ساری سارے حدیث سان پہنچ ہی نہیں سکی میری گل سمجھا جی اس واسطے اچھے حدیث کتابوں ویخ کے کوئی مائی کا نہیں کہہ سکتا کہ فلانے امام دی کتاب چاہ ہدیس لکھیے تو مینو حدیس دیا کتابیں جنہیں لبھی بھی تینوں چبڑا لبھی کتنے حدیث دیا نے ساریا کتابیں چھپ کے آ ہی نہیں سکی اس کتاب اسدر لکھا نبی پاک دیا انیاں نے جن ریت دے ذرے نے معلوم ہوا لکھن حدیس لکھن حیثی جہیا سڈے تک نہیں اپڑ سکیاں ہاں جرام حلال تے دین تلک رکھ والیا ہے سنہ نے سڈے تک محفوظ رکھے دے پہنچا دونکہ دیا حفاظت کا کام ہے وہ مولا سونے نے اپنے زمے لیا سی اس واسطے انہوں نے محفوظ کر کے کوئی ایک ہزار حدیث او سڈے تک پہنچ گئیاں باقی جو کچھ فضائل مناقب نبی پاک پاگ دیا دیاں فضائل دیاں پتہ نہیں کننا کچھ ہونا ہے کیونکہ سونے محبوب دا چلنا وی حدیث بیٹھنا وی حدیث بھیڑتا پاؤ حدیث داڑی مبارک بنا ہدیس کمگا کنگا پھیرن حدیث ہے جی ویا کرنا حدیث کاروبار کرنا حدیث جنگا لڑنا حدیث ہر ہر کم بلکہ ان آخو کملی والے کا ادوں کا ذکر شروع کر دو جدوں دا رب نے حضور دے نور نو پیدا کی تا سی تو اتھو لائے کے سرکار دی ساری زندگی تی کر جو کچھ بھی یہ سارا حدیث ہی بنے گا توڑے تے لکھا سال بن دے نے باب آدم علیہ السلام تو پشاں ٹور جاؤ جناب جیسے لے حلی آدم بھی پیدا نہیں ہویا اسمال زمین بھی کونی بنے غر دیکھے گل سمجھنا سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے نتیجے تے سلے دے اندر امام احمد بن امبل نلہ نے شرف بخشیا کہ مستفا دیاں بارہ لاکھ حدیث یاد ہو گئی ہیں جی دی خدمت نے سلے میں اج پہ ملتا ہے وہ آپ کی حال ہوے گا آپ کس شان کا مالک ہوے گا وہ بندہ توجہ رکھنا ذرا امام شافی احمد اللہ علیہ سرکار آپ اتنا علم دے باوجود گم نامی اج پسند کرتے سنو بے شاہ نا ٹور بولے آ ٹور اتے چلیے جیتے سارے آنے نہ کوئی ساری رات پچھانے نہ کوئی سانو منے اس سبق بولے شاہ اپنے آپ کدیا یہ بھی یہ شریعت ماما ویوں ملیا ہے کوئی بلی کلی بن سکتا ہے خدا کی قسم کر کے آنا کوئی ادب والی گل ایسی نہیں جی جی اج کوئی بندے نو کر لینا جی ادب شریعت کی گل ہوے گی وہ پچھلے لوگ کر گئے وہ اخیر کر گئے کو مائی کا لال وجہ امام شافر احمد اللہ علیہ لتاب لکھیاں کتابیں لکھیا آپ فرما ہوتے سن یار میں چاہتا سا لوگ میرا نو سمجھ لین پر سمجھ لین تے میرے وسے بھی کتاب نو منسوب نہ کرن میرے ناوے نہ لاؤ صرف نبی دی شرح نو سمجھ لین یہ پتہ نہ لگے بھائی یہ کتاب شافی لکھی ہے تاکہ میری شہرت نہ ہو جائے अचक जनाब सर ऐसा इश्हार नौलीजारों पूरी नामदो ऐसा चवल जो हो गया जिना अकल खुदा ने दिती लो हूं दाता हजूर फरमाते मैं लिखी शेर की किताब दाता हजूर सरकार फारसी के अंदर شوی کتاب لکھی فرمایا کسے دا بیڑا تر جائے دا نانی لہن دا گلہ جائے گا وہ آیا آتاب چکے لے گیا جا کے تھلے اپنا نام لکھ کے دے اپنے ناپ دیر <laughs> میرے چھاپ اپنے نڈی سو ہاں جی کام ہوں یہ تقوی تہارت دی دلیل نہیں اے فرمایا امام شافر احمد اللہ علیہ میں چاہتا سا لوکی میرے کتابوں ہزور کی شرح لے لیں پر میرے نال نا کتاب نہ نا لے تاکہ میرا نفس جہا نا اس چکر بڑی شہ بن گیا ہے تیری تے جناب فلانی کتاب فلانی جگہ تے پہ چلتی ہے فلانی کتاب فلانی جگہ تے پہ چلتی ہے اور جنا جنہ عالمانے کتابہ اپنیا گمنا چھاپ چڈیا سن وہ مقصد کہ تاکہ ساڈا نا, نا صرف کملی والے شریعت کا ہی نہ ہو جائے ہزور کی شریعت متارا کا نام ہو جائے اور قربان جاو حضرت سیدنا امام احمد امام شافر احمد اللہ علیہ آپ سخاوت بھی پاکر سن تمام سفا تلیا جہیا ہزور دریت کے متارا اندر آئی نے سب اللہ تعالیٰ نے امام شافی نو نتا فرمائیاں سن اور آپ عقیدت احترام اہل بہت نال اس درجے کا سی ہزور دلے بہت نہ کسی چسے چار ہے شافی ہے نا یہ کوئی مولا علی تو مولا علی دی اولاد چوکھ ہی پیار کرد لگتا کوئی اندر شیئت نہ بڑھ گئی ہوگی آپ نے فرمایا لو کان حوالے محمد رفضن لو کانے محمد شہادی انی رافی فرمایا جی ہزور دیت نال پیار رکھنا جے یہ شیعہ بن جانا ہے نا تو فرمایا پھر فر جن انسان سارے گواہ ہو جاؤ میں پکا شیعہ جے آپ نے دسیا کہ شیعہ یہ نہیں دے کہ ہزور دلے بہت پیار رکھن والا شیعہ بن جا شیعہ تو آخیا جا جا بک دبا رکھتا فرمایا میں اہل بہت پیار رکھنا میں ہزور دبان بھی پیار رکھنا سب اور آپ امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک کادن بڑے پکے سننی چاہیے عقیدے کے لحاظ سننی اور امام دی بڑی عزت کرتے بالخصوص امام آزم ابو حنیفا رحمت اللہ حد کہ امام آزم ابو حنیفا دے بارے امام شافی احمد اللہ علیہ فرما ہوتے سن لولا صاحب ابھی حنیفا لا لاک محمد بن ادریس شافی فرماتے ہوں سن جی ابو حنیفہ دے شگرد نہ ہوں تو میرا علم ہی برباد ہو جانا سا ابو حنیفا کے شگرداں کی برکات ہے میں اندر کا شکرد بنیا بچا امام محمد بن حسن شانی جنہوں نے امام محمد آخیا جا رہا ہے جہے ہنفی امام گزرے نے امام شافی رحمت اللہ والے انہوں نے شگردی حاصل کی امام شافی فرما ہوتے سنس ہوا بھی حنیفا فرمایا سارے لوگ دین نو دے, اندر فکا محمدی دے اندر فرمایا سارے لوگی ابو حنیفہ دے محتاج نے جہاں اسا امام فڑا جہاں اسا امام فڑیا فرمایا سارے لوگی فکا محمدی دے اندر ابو حنیفہ دے محتاج نے ٹبر نے جمے کمبا سربراہ دا محتاج ہوتا ہے ایویں لوکی ابو حنیفہ دے فکا محمدی کے اندر محتاج اور یہ گل جی ہوں سامنے پیش کر لگا شافی مذہب دے بہت بڑے امام گزرے نے شافی مذہب دے شافی دے شافعی مسلک دے, دے بڑے بڑے امام گزرے اپ دا نام ہے حضرت خطیب بغدادی یہ بغداد شریف کے دمشکتے ایک بڑی تاریخ لکھی ہے تاریخ بغداد اس دا نام ہے بھی پنجیاں جلد بازار چل جاتی تاریخ بغداد دے حوالے نار شیخ زاہد کوسری رحمت اللہ علیہ اے پہ لکھ دے نے جناب جی کہ سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ادب احترام کن کرتے لکھ دے نے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دربار تے اس ویلے حاضری دمام شافی رحمت اللہ علیہ نے جس ویل ان کو مشکل درپیش ہوں. ایک میرے سامنے کتاب پیے تانی تانیب خطیب تانیب بل شیخ شاخ زاہد کوسری آ فرما نے کہ امام شافیر احمد اللہ علیہ تشریف لے جائیں ہوتے سن حضرت امام آزم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ دربار علی شان تے کیس سے جدو نو کوئی مشکل درپیش آتی یہ لکھتے ہیں پہ بھی یہ روایت جیڑی ہے نا ہے بھی بالکل صحیح اسے قسم دی کی اس کتاب دا صفحہ نمبر پی تانیب بل مکتبہ مکتبا اسلامیہ مزان مارکیٹ کوئٹے دی چھپی خطیب بغدادی پہ لکھتے ہیں علی بن محمون کے حوالے ماں سمے تافی یا یقول ہو انی لر رو ابھی حنیفتا وہ عجی او علا قبر ہی حاجت سل تو ركا تے جے تو علا قبر ہی امام شاہ فر احمد اللہ فرما نے میں ابو حنیفہ دی قبر ابو حنیفہ تو برکت حاصل کرنا روزانہ میں ان دی قبر زیارت واسطے جدو کوئی مشکل درپیش آ جائے میں ابو حنیفہ دی قبر دے کوڑ جا کے دو رکات نفل پڑھنا دعا منگنا وا اللہ میری مشکل حل کر چڑ <صلاح> برجال خطیب خطیب بغدادی صاحب کے شافی مذہب کے ہیں جنہ کا حوالہ دتا ہے خود امام شافی احمد اللہ علیہ دے منع والے نے وہ فرما کہ امام شافی احمد اللہ علیہ حالانکہ آپ دا مذہب سی امام شافی دا مذہب سی کہ آپ ایک تو صبح دی نماز چنوت پڑھ ہیں فقہ شافی کے اندر اصل دوایا قانوت پڑھنے وترا چکا شافی کے اندر صبح دی نماز بھی کنوت پڑھی جاتی ایک دوسرا اور رفا جدین کر دینے ہاتھ اٹھا کے رفع جدین بھی کر دینے امام شافی رحمت اللہ علیہ پر فرما نے جب میں ابو حنیفا کے کول جاتا سا نہ قبر جا کے نماز پڑھنی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ رفع جدین بھی چھڈ دینی سویرے دی نماز دعائیں کنوت بھی نہ پڑھنی کسے پوچھا حضور یہ کیوں جے؟ بیلیو ایتھے ہونا بوا نہیں فضا یہ جدب کرنا, کرنا اے یہ میں سمجھی بیٹھا ہوے آزار کی یا آم مولوی دی میں گل پیا کرنا یہ شرح تیج امام کی گلے جنہوں منع والے امام بخاری تے اے تدیث لکھن والے لوگ نے ایک تے ہوں امام شافی رحمت اللہ نے اپنے عمل نال ثابت کر دتوا دے چڑیا لوگ کہ ایک تمام آبو حنیفا کی قبر تے جانا تے جا کے برکت حاصل کرنی تبرک لینا اے وی سنت امام شافی دی تو پھر جنوب شرح دا امام تریجہ بنایا گیا ہے اس کو مسلے ایو آواز نال لکھے آخر لکھے نے تے حضور سرکار کی شریعت متارا ہی لکھے نے انہوں دا تو دور ہی تابے تبا تابعین دا دور امام شاہ فر احمد اللہ سن ڈیڑھ سو تے آپ دی پیدائش پہ ہوں چلو دو سو تو تبا تابے اگلا دور او دور جڑا اسلام دا ترقی دا دور سی جس دور اندر کوئی بندہ پٹھا کام کرتا سا سارے ہو دے خلاف ہو جاندے سن کوئی کٹن والے بھی آ جاندے سن تین شرم نہیں آؤ جا دین دے چلے وہ جڑا دین اندر اندر اندر اندر آج آج تو ادھر ادھر ہوں ڈنڈے پھیرتے سن اگلے اح جف نہیں کالم بادشاہ حکمران گزرا حال گورنر نہیں سی بنیا مدینے کے مسے نبوی شریف نماز پیا پڑے تو چیتی چیتی نماز بڑی کالا نال پڑی ایک بدر گلا بیٹھا سی انہیں پڑ لیا دو چار واہ آ نماز تین نہیں دو چار واہ آ نماز تین نہیں آن ایویں بڑی دی نماز ٹکرا مار پیا خدا واہ داؤ لریف کی قسم ہے مینو بندہ کوئی دس لٹر مار لوے نا میں غلط کام کردا سدھے راہ پا میں ساری زندگی اندر جوڑے سی کرگا میں ہی سر تکھا رہا مین لبی پاک کی شرح کو دس دے جو منہوس قوم منہوس قوم نت ہزور شریعت ایک قدر کی چوکھا تھوڑا جہا اچھی بولو نام مراد آ اگلے لکڑ کھا لے سن اگو ہاتھ دے سن تیری مہربانی جان سانو کچھ پڑھا تو دن قدر جو بجو گئے بجوا کی پتا ار کان ہے کاواں کی پتا فلوں دی شان کیے ابھی بن گرجا گائے گرجا نت فان کیے ہاں جی ہر ویل مرد بہن قوم دنیا واسطے انہوں نے لڑکر بھی پینتے نے سارے کچھ کرتے آدھے مگر حضور دی شریعت آدھے اچھی نہ بولو سخت گل ہو جائے گی جی ہاں جی فلان ہو جائے گا مگر میں حیران خدا باد اولا شریف کی قسم لارے نہ چار اگو حجاج بن یوسف کئی دنوں بعد گورنر بن گیا گورنر بنیاد ہے دے بڑا ظالم سی وہ پچھو بند مار چڑتا ہوں وہ آیا اسی مسیح نماز پہ پڑے دے. او ہی بزرگ اللہ کا جن فری سن ہوں جناب نماز پڑھی تو بزرگ با... پہلو ویلہ ہو گیا تے حجاج مگروں ویلہ ہویا وہ بزرگ لگا وہ تین بڑھیا کی فار ہوا سا میں ہوا تھا بعد آیا کہد نے اللہ سیدا ہی کر چیا پہ پر لطر کم دے دنڈا پی رہا بگڑیا تگڑیا کا دکھ پی رہا ہے بس ساتیاں کئی بندے ہوں یہ جی ڈنڈے تو بغیر سیدے ہی نہیں خیال وہ کھوتے ورگے بندے ہو کن مروڑ نہیں پہنا کریے بندہ تو سیدنا امام شافی احمد اللہ اس دور دے بندے ہو کے جس دور دی اندر اندر انی الحمدللہ سختی تے مضبوطی ہندی سی دے باوجود مشکل درپیش آنی تو کدے جانا بولو چاہ جا امام آزم دے دربار پہ جانا کوفے کوئی تو بغداد جاندے تے بغداد کوفے شدے اندر حضرت امام آزم ای سرکار کا میرے خیال دربار شریف بنیا امام اعظم ای دربار پہ جانا ابھی نماز صبح دی پڑھنی صبح دی نماز پڑھ کے لال اپنا طریقہ نماز آڈ دینا امام اعلیٰ ببو انیفا والا طریقہ پڑ لینا تو کیوں جی فرمایا یار ان ادب جو کرنا اتنے اور اتو یہ پتہ لگا بھئی وہ دربار چکن جی مگر اے سبق امام شافی نت ملے اے سبق امام شافی رحمت اللہ علیہ نو مل سد عائشہ وہ فرما نے جدو پاک نبی حجرے شریف چ میرے دفن ہوئے تو میں منہ کھول کے جی سدر میرے باپ حضرت ابو بکر داخل ہوئے دفن ہوئے فرمی بغیر پردے تو جی سا تو فرمائے عمر بن خطاب آئے تو میں لڑ پا کے جی میں منہ کپڑا پا کے جی ایتھے در حقیقت امام، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سمجھایا گل نقطہ کی سمجھایا کہ میرے اندر انہ کمال شرم و شرمو ہے کہ میں غیر بندے دی قبر تو بھی پردہ کر دی جائے <تصالحیح> آئے آئے آئے آئے آئے آئے. تو امام شافی رحمت اللہ علیہ امام آزم ابو حنیفہ دے دربار آی شان تے یہ ندم کرتے سنو اس روایت تو جیدے سارے راوی نیک پرہیزگار سچے سچے اعتماد تے پکے نے خود خطیب بغدادی دے نزدیک تاریخ بغداد کھول کے ویک لو تانی بل خطیب کوسری حوالے والے لالے پنجی سفے تو میں روایت دسی ایے ہاں جی اتو پتا چلیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ پچھلے دو امام وانگو اے بھی پکے سچے سنی سنتے عقیدہ سڈے آئی سی تے اے دربار تے جان والی گل مل اج تی نہ ہوئی نا یہ تے ریت بھائی بڑی پرانی ہوئی کے یہ تے مل انہاں لوگوں دے دور دی گل ہوئی نا جنہاں جل سان حدیث امام شافی رحمت اللہ علیہ سرکار دا امام آد مبو حنیفا ادب احترام اور اعتقاد عقیدہ سیدنا امام شافی احمد اللہ علیہ سرکار دا آپ مولا کائنات نے دین دی بڑی سختی شدت فرمائی سی جس طرح کے اماما درد ہوں دیتا کہ آپ نبی پاک سرکار دے قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن کرنے اے متصلب متشدد سن کہ نو اقاید نو نقائد دے طریقے دے مطابق بیان کردی پسند نہیں سن کرتے آپ فرماند ہوں سن جہاں فلسفیاں دے طریقے دے مطابق اپنے عقیدے اسلام نو بیان کرے فرمایا میں میرے نزدیک زندگی بے دین اور فرمایا عقیدہ صرف اوے بیان کرنا چاہیے جمے قرآن سے سیدا سادہ کر کے آیا ہے تو فلسفیا چکر فرمایا نہیں پینے چاہیے کیونکہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں عقید ایمان دی گلا فلسفیاں انداز کتنے سمجھ دیاں نے یہ الٹا ڈور سلجھا لگ پوسٹ سرا ہی نہ لبے کی میں سلجے گی صرف عقیدہ سمجھا جاوے انہی سمجھا جائے نبی پاک سرکار سمجھایا جے قرآن سمجھایا گیا جدیشا سمجھایا گیا فلسفیانہ انداز دے مطابق بیان نو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑا سخت جناب رد کردے ہوں سن اور کدی اس گل نسند نہیں سن فرما دے کہ دے مطابق بیان کیتا جائے اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ دے فضائل مناقب دے اندر اے کوئی کاٹے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام شافی نن امام, امام غزالی مول اشرف علی تھانوی اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دے حوالے پیا لکھد کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شب میراج جناب موسا کلیم اللہ نے ملاقات ہوئی تو اللہ د پاک محبوب نے جناب کلیم نرمایا دے امت دے اندر کچھ سڈے گزالی رنگ بھی ہے پر مایا دسو گا تھے امت درج سڈے غزالی رنگا بھی ہے انہوں نے آخلا اچھا ضرور تھی آپ کی روح مبارک پیش کی تھی گئی امام غزالی دی روح مبارک پیش کی تھی گئی تو ہوں حضرت موسا کلیم اللہ علیہ السلام سوال و جواب شروع ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم جناب امام غزالی جواب دیتا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبارکات جناب موسا فرما نے میں سوال سلام کی تسا ایسا جاب دتا ہے؟ محرم محرم محرم امام گزالی کو جواب دن نے سرکار فرماؤ اللہ نے پوچھا سی تڈے ہات چی تسا دس دن کے میرے ہاتھ چنڈا تسا اگو یہ لما کیا سی کہ بکری دے پتے چاڑنا سر لما کیوں جواب دیتا سی حضور فرما نے ادب جا گزالی گزالی بارگاہ گاہ ہے نبوبت ادب کر چکر جا ادب کر اور امام شافی نے ادب امام محمد تو سکھیا ہے جڑے امام محمد نے ادب سیکھے امام آزم ابو انی فراہمت اللہ اج کل تدب کتنے لبیے ادب امام مالک دے دگرد ربی فرما نے میں مالک کو سال پڑھیا اٹھارہ سال میں ادب سکھایا دو سال صرف پڑھایا اور سنو سنو دیو کندو دندو سال پڑھے اٹھارہ سال مین ادب سکھایا تو صرف دو سال پڑھایا تو شگرد پیان دا کاش کے مین اتلے دو سال بھی نہ پڑھاؤں وہ بھی ادب سکھا چکتے ماں محمد رحمت اللہ خواب ویخیا سیدنا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دی زیارت دی دے اندر امام محمد نو حضرت آدم علیہ السلام محمد تو قرآن بڑا سونا پڑھنے درا تلاوت کر کیونکہ امام محمد رحمت اللہ امام آدم دے شگرد گئے پڑھن واسطے تو انہاں فرمایا پتر میرے کو قرآ حافظ قرآن ہی پڑھ سکتا ہے کیونکہ میرا کم سارا قرآن چ تو کھڈنا حافظ ہو گیا گئے تو ستان دن بعد واپس آ گئے ستان دن بعد بعد سات مہینے سمجھی بیٹھے ہوئے ستان دن بعد پتر قرآن نفز ہو گیا جی ہزور روزانہ ایک مندل قرآن دی جاد کی یاد ہے ستے منزل یاد کر لیں. تو بڑے سونے قرآن پڑھتے ہوں سو رج کے سونے سن سا... ای سونے امام آزم ابو حنیفا کے چہرے وال نہیں سن ویگ سب آخر پردہ تاڑیا ہویا سی پردے سے ادھر بہ کے ان تکوا سب بڑھیا نام بہ ل دینا شروع ہو جی فیل کیا ملتا فیض ملدیاں ملدیاں گل کتے دی کتے پہنچ جاندی میں سدکے جا امام آزم ابو حنیفا کے تکوے تو آپ نے بچے نہیں بٹھایا فرمایا میری نظر نہ کیونکہ لڑکا خوبصورت ہوزور شریعت چودہ حکم عورت کا جی عورت سامنے پیش کرنا نہیں جانے بھی نہ جائے اس واسطے امام میں ابو ابوری فرامت اللہ والا ہونے بدماشیاں آ گئی نے اے چھوڑے, چھوڑے اے نگے نکے چھوڑے اتوں ٹرکی منڈے ٹرکی جنا پیسے اتو سالے مندے... ایسے... آرے... اے محفل نات ہوئی دی... لانت پہن ڈی اندائی... محفل نات نہیں ہو محفل نات ہوئے جہی شریعت مستفا مطابق اس محفل کے لانت پہنا بھی حرام ہے اے... یہ سننا بھی حرام ہے دے امریک کا دا کن لینا بھی حرام میں اکھاڑ دیکھا منڈیا نس منڈے نہ کھان میں تقریر نہیں کی فیصلہ باد لڑکے میں اٹھ کے آ گیا وہ میرے ہائی کورٹ جا گئے ریٹ کرنے سا جلسہ خراب کرایا میں اتنے جیب مرضی ریٹ کر داؤ فقیرس بئیمان میں فلے نات نہیں بیٹھ سکتا فکیر نے اللہ کی مہربانی اور میں اب چلیا پاو جو مرضی آخر میں آپ پتر نہ جبار شریعت دیا دجیاں اڑن فکیر ابھی نہیں بہ سکتے سو کرایہ دے گئے سر میں مان ہوا اپنا واپس کرو فقیر اپنے جے بو لا لیا لو پنڈ کا بند میری پچھلے سال, سال پہلا تقریر کرائی سی وہ میرے پن جگہ تے گیا انہ سواری بایا. انہیں سواری تایا پانچ سو انکے نال میری جے بائی پا دیں سمجھے جاوا کملی والے تو کدوں میں آخیا کسی دا کر دینا میں لا کے گیا کھڑا تو گل پیا کرنا ادب کی خداب شریک دی شریف کی ایو امام, امام محمد نو, و رات نو خواب دے اندر حضرت آدم دی <تصفح> تے فرمایا مین قرآن سنا وے نا آیت پڑھ دیتی جس آیت دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے دانے کھان دا ذکر آیا جدویت پڑی فاسم رب فغوا انہا لفظان دے افزا پہنچے دے ویچے لکھے آئے مانا ہے بن دے آدم نے اپنے رب کی نا فرمانی اتے کیمام محمد رحمت اللہ یہ لفظ قرآن دے چھٹ دیتے ادر بھی پڑھ دیتے ادرے بھی پڑھ دیتے بابا آدم علیہ سلام فرما نے محمد رب وچوں کیوں چھٹ گیا اے ارد کرتے حضور میڈی شرم مار گئی <تصفح> میں آکھا میرے بابے آدم نے نہ فرمانی رب کیتی سی مین شرم مار گئی آدم فرماؤ نے اچھا منہ کھول منہ کھولیا تو حضرت آدم علیہ سلام نے اپنا لعاب مبارک کو دے منہ پایا سورے اٹھے علم آ گئے امام شافی کے بھی استاد بن گئے یا رب ادب مقصود نہ درگاہ و باجی منزل پہنچ نہ سکی یا کوئی چڈی رب کا قرآن ہے پر ادب چڈیا سنا اس ادب قرآن چڈنے نے بھی سب رنگ لا دوں کیوں کے سونے رب دی شان ہے تا بندہ وہ تیرا رب جی مرضی پیا پر سڈا ایک کم نہیں تھی سڈے سر دے تاج اللہ دے نبی سڈے باپ جدے ہمجد سونے آتے. تیرے سامنے اصل بول دئیے مینو گوارا نہیں پیا جی خدا واد شریق اے کسم تینو ملے گا تے صرف فکیرگا یہ تین ہوس بھ لبنا وہ نہیں ٹلڈے کسے گل توبہ تے حضرت عمر بن خطاف دا دور جو سی ایک کاری قرآن دا کارات کرتا سی سویرے دی نماز چ تے سورت میں سی بارہ جی پڑھتا سی آباس و تن اس رب نے اپنے پاک محبوب نال محبوبہ اتاب چل کی مہبا نہ اتاب گل کیتی, کیتی. محبوب نے متے مطلب. آباس آ اس نے متے مطلب دے وٹ پایا و منہ پھیر لیا اینج کول آما جد اشائد کے ترجمے نے وہ حضور سرکار قرشیاں بیٹھ کے نا وے وڈے قرشی چودھری جہے سن نا تے تبلیغ پہ فرما سنتے ہابی اے آ گئے ہزور دکا ہی گریب اکا ہی مالا ہن او سرکار ادھر تبلیغ کرن دے سن انہیں بھی حق بنتا سی اللہ دے بندے دا بھی بہ جا تک ادرو ویلے ہو لین جی گل کرنی کر دیں اس اللہ دے بندے آن کے بچے تھوڑا جا ناراضگی آئی نہ متے وٹ پا لے جی اج بندہ گسے نہ اینج کر لیند مت مبارک تے وٹ آیا رب نے سے وٹ نو بیان کر دیا حضور نے تو منہ پھرن کر لیا نا بھی تبلیغ جو کر سن اللہ نے فرمایا منہ بھی پھیر لیا سونے نے نبینے دے اون دی وجہ اے آنے دے اون دی وجہ رب نے اندر ان کا ذکر اس واسطے ہے بابو بانا جو سی نہیں جی وہ پیا تو کرم کر دا ذکر ہے ضرور کرنا واسطے سور رب دسنا چاہتا سی بھی ترس دے کے مہربانی کرنی چاہیے شور پہ سی تصا ویک دے چلو اچھی جان ہی دے حالانکہ تے سرکار دی بارگاہ دی ایک قسم دی بھی کی بےدبی نا بچور جو پایا بولنا نہیں چاہیے تبلیف فرما سن پر مگر کیونکہ اللہ نو نیبا نال پیار بڑا وہ غریب سی ادھر سن چوہدری اللہ نے اپنی وکھائی بے نیا محبوبہ مینو کی لگے نا نار اے چور اچکے چوہدری کے گڈی رن پردھان والی گل مین کی لگے ان نا خسمن کھانا مینو تیرہ گریبان کا ہی جاج پیری بار گاہ بچاؤ چھ جدھر مردوں نے خسما نو کھان جانے پوری اللہ نے ہوں کیونکہ محبوب سرکار اللہ سونے نے ایک جناب جی مہبانہ انداز کیتا ہے تے حضور نو سمجھائے انج نہیں تے اج گل سمجھنا وہ کاری ایک سی حضرت عمر دا دور سی سو. وہ سویرے دی نماز روزانہ ایہی سورت پڑھ چزرت امر نت لگا بھی ان کے ٹھے چ کوئی کھوڑی پیا ہے جہاں بدو بدھی یہ سورت نو یہ سورت کو نہیں لبھی آپ نے حکم دتا ان حاضر کرو لو قرآن پڑھنے والا پیا کٹی آیا حضرت عمر نے فرمایا سر لا دا دیں رب دا قرآن پڑھتا ہے مگر اے بے ادبی دی نیت نال ہے گستاخی دی نیت نال ہے رب سونے دشان اپنے بندیاں نو بندیا نمجھا میرے پیر میرے لیشا دے بارے میں سنیا کہ آپ سرکار فرما ہوں سن سورت تبت جدا ابھی لاہ پی سورت بہتی نہ پڑیا کرو کیونکہ دے چاچے ابو لاہے جناب وہ بار بار آیا کھڑے نا ہلاکت کا تذکرہ ٹھیک ہے وہ پام دشمن ہی سی ہزور پاک کا مگر کیونکہ وہ تلک تو ہوں اس, اس واسطے سورت نیا پڑھنے کی بجائے تصا پڑھی جاؤں و دو ہاں و لے لے سجاو باقی فرق تو ہے نا ہوں ایک سورت چن کا تذکرہ دجی سورت چہم پاک کا تذکرہ ساری فضیلتوں والی سارا جی لیکن ایک دوجے تو آخر اللہ تعالی نے درجے رکھے نے سورتوں جی؟ نے جی؟ سورج یاسین قرآن دا دل ہے جی؟ اس بندے کا جنہ اللہ دے نام اپنے زلیل کیتا ہے اپنے آپ دین واسطے اپنے آپ زلیل کی رگڑا پگڑیا گیا بچارا دی جناب آدرا آن جی بار نکل آئی حبیب نجار دیا جہاں واقع سنا چکیا پہلا اس عاشق دا ذکر ہے نے مرنے تو بعد بولیا سی کاش کہ میری قوم نو پتہ لگ جاتا کہ اللہ نے مین عزت اللہ نے عزت دیتی جہاں میں رگڑیا پیا وا سامنے گیا وا پیروں دے تھلے اللہ میں مین عزت دیتی ہے تہن پتا ہوگی بھی ادھر آجی رل دیکھ کے سیت نے ادب سکھایا امام محمد تو امام محمد ادب سکھیا حضرت آدم تو حضرت امام اعظم ابو انیفا تو امام شافی تو ادب سکھا امام محمد بنبل نے امام احمد تو اسی طرح سلسلہ ادب آ فکیر درویشا چلیا ہی جے دعا کرو وحدہ واد شریک مولا سونے حبیب سے سدقے انہوں اماما پاک سان وابستہ فرما مسلوا امام سجوتی رامت اللہ اس ویکیا موضوع اس واقع نوزو کرار دن کرار دتا, ہے دتا ہے اس واسطے میں دیاتداری کا سبوت دیا ہوں جو پڑھیا اسامنے بیان کرنا ہوا پیا وہ واقعہ موزوں لہذا جہرا میں پہلوں بیان کیا اس کو میں رجوع کر لیا اگر عمر من خطاب دے کسے بیٹے نال اس طرح دا کام نہیں ہوا گل سمجھ آ گئی کہ مسلواج میں پڑھا بھی گل لہذا میں اس دے مطابق دست دس ہے اگر کئی کولو کیسٹ ہوسٹ دا سارا واقعی ختم کر پہلا میں پڑھ کے گلتی کر بیٹھا سما ہاں جی ہو اس طرح جیاں لکھ کہ جس نا نہیں تاقیق کی آم شہرت دی بنا مشہور جو ہوں نے لکھ چڈتے ہیں تو بعد چر وہ حقیقی حضرات کر دینے ہیں وہ لہٰذا یہ سارے تین آپ الحمد الحمدللہ اعزاز اور صرف حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے محقق بندے بھی پیدا کیتے ہیں کہ سڈے دین چہو جی اگر کوئی گل داخل ہو جاوے تو وہ پھر خبردار کر دیں بھی گل ہے وہ صحیح نہیں حقیقت نہیں حقیقت کچھ اور اللہ علیہ وسلم دین پورا محفوظ رہنا چاہیے اس واسطے ایک نمی گل نہیں سر بدتی لوگ گمراہواں نے دشمنا نے کئی لاکھ حدیث من کڑ بنایا ہوئی سن اسلام دشمن لیکن وہ وڑ گئے نا اسلام چ پہلے تے, تے آ کے پھر منافقت منافق تے رہی پھر ان منافقت نال جناب اس طرح چوہے کو کٹنا شروع کر دیا من گڑت تدیسا منگڑ روایت بنایاں شروع کر دیا جدو حضرت سید نا ابد مبارک رد اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو پوچھا گیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں انج داخل نے تا کیے. سڈے ورگے بندے جہے نے وہ پرکھر والے بھی تو بیٹھے نے انہوں نے فٹ پتہ لگ جائے ہزور کی حدیث ہے کہ کوئی سانوں الفاظ حدیث نے جہے نے لفظوں دا نور دستا ہے کہ یہ مستفا کلم منگڑت نے تمبی کی تاکہ جناب میں قیامت آئے دن ایک شہ علم ہونے کے باوجود چپا کے جاگا تو سزا ملے گی جی. واسطے میں دیکھ کر پڑھو